جی تو ان رجلام رزق بے یوسیب المانا مرد عورت ضمن شامل بتا چکا ہر اس کا معنی ہے محروم کرنا مجرد سے مزید سے ہو اس کا معنی ہے حرام کرنا ارزق رزق ازم مانا گناہ یوسیب ہُ پہنچنا ارتقاب کرنا تو ان نر رجول الہرم بے شک آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے یوسیب ہوں جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے جس جس گناہ کو وہ پہنچتا ہے جو گناہوں سے پہنچتا ہے ان نر رجول لہرمرزقہ بے شک آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے گناہ کی وجہ سے یوسیب ہُو جس کا وہ ارتقاب کرتا ہے کیا مطلب ہے حدیث کا آپ علیہ اللہات والسلام نے فرمایا کہ ایک موقع پر کہ کوئی بھی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے اور ف نے بھی لکھا ہے آپ علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز تقدیر کو تقدیل کو یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی مگر دعا پھر آپ نے یوں فرمایا کہ ان رج الحرم کا بزم بھی یوسیبو کہ آدمی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے دوسرا مطلب ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی کی برکت ختم ہوتی ہے وہ کیسے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو رزق کم ہوتا ہے رزق گھٹ جاتا ہے جب رزق کم ہوتا ہے تو انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے جیسے اگلی حدیث میں آ رہا ہے تو جیسے ہی رزق مکمل ایسے ہی زندگی ختم تو جب گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو گیا جب رزق کم ہو گیا تو جیسے ہی وہ رزق مکمل ہوا تو انسان کی موت واقع تو معلوم ہوا کہ زندگی کی برکت نہیں رہتی اور انسان کیا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی کی برکت ختم پہلے کیونکہ ہماری اس حدیث کے اس ٹکڑے سے متعلق ہے وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تقدیر تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے اضافی طور پر آپ سمات فرما گا تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے جو تقدیر مبرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اٹل اور مقررہ فیصلہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے انسان کا زندہ ہونا ہے کس دن مرنا ہے وغیرہ وغیرہ تقریر معلق لفظ بتا رہا ہے کہ معلق کا معنی ہوتا ہے لٹکا ہوا ہونا مبرم کمانا ہی مضبوط کیا ہوا ہونا تو کہ اگر بندہ ایسا کرے, ایسا, گا, ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا یہ معلق ہے اب یہ بندے کے اختیار کے ساتھ ہیں اور و اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دے کر دنیا کے اندر بھیج دیا ہے جیسے چاہے جب چاہے جو فیصلے کرے اپنی عقل کے ذریعے سے اچھا فیصلہ کرے گا تو اچھا بدلا پائے گا برا فیصلہ کرے گا تو برا بدلا پائے گا تو پہلا حصہ وہ پھر آپ نے فرمایا کہ انسان گناہ کا جو ارتکاب کرتا ہے اس کی وجہ سے رزق سے معروم کر دیا جاتا ہے پھر گناہوں کی نہص کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ زندگی ختم ہوتی زندگی کی برکت ختم ہوتی ہے وہ کیسے زندگی ختم ہوتی ہے اس لیے کہ یہ دیکھیں حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہوتا ہے اور اگلا حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس وقت تک کوئی نفس کوئی چیز مر نہیں سکتی جب تک کہ اپنا رزق دنیا سے مکمل نہ کر تو جب رزق ہی کم ہو گیا گناہوں کی وجہ سے تو جب رزق کم ہو گیا تو زندگی خود بخود کم ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں سے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے زندگی میں برکت ہوتی ہے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے زندگی کی برکت ختم ہوتی ہے رزق میں تنگی ہوتی ہے چہرے کا نور چھن جاتا ہے انسان کند ذہن بن جاتا ہے اسے کم بات سمجھ میں آتی ہے حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اس کی مختلف کوششیں کی جائیں کہ کس گناہ سے کیسے بچا جائے جیسے ہم ہمارا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں کسی ایسے ویسے کے پاس نہیں لے کر جاتے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں اسی طریقے سے اپنے روحانی علاج کے لیے بھی کہ جس کے اس گناہ سے چھٹکارا نہیں ہو رہا اللہ کی یاد نہیں آ رہی دل مانے نہیں رہا کسی بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تو کسی اللہ والے سے مشورہ لے لیا جائے اس سے تعلق رکھا جائے لیکن بس اصلاح کے لیے ہی تعلق رکھا جائے اور میں پہلے بھی آپ کو اور بارہ ہاں بتاتا ہوں کہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیں بھی تو کسی پورے اللہ والے سے کرے جوان سے نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں بھول کر بھی نہیں کسی بوڑھے اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق اگر قائم کرنا چاہیں تو کسی بوڑھے اللہ والے سے اپنا تعلق رکھیں اصلاحی تعلق اور سوائے اصلاحی بات کے کوئی اضافی بات ایک لفظ بھی نہ کیا جائے تو اس چیز کو ہمیشہ سے بنیاد ملک بنیاد بنائے یہ اپنا ایک ضابطہ اصول ہونا چاہیے اس وقت اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو بہت ساری خرابی ہمیں ملتی ہیں ہر دوسرے بندے کو دیکھو پیر بنا بناو اور اس کے نیچے مریدنیوں کی ایک پرمار ہے میں اگر آپ کو بتاؤں تاریخ سے بھی آپ کو ملے گا اور اس سلطے دور میں بھی آپ کو ملے گا کہ شرک میں شرک میں اللہ تبارک مطالعہ کی ذات کے ساتھ جو شریک مانا گیا ہے شرک میں بدعات میں اور جتنی جو ان طرح کی یہ جو پیر اور مرید اس طرح کی جو خرابیاں ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ خواتین کا رہا ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے میں کوئی یہ نہیں ہوں کہ میں کوئی اس کا انکار کرتا ہوں کہ میں خود ظاہر ہے ہم میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میرا کوئی خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر ہے میری بھی ایک ماں ہوگی میری بھی کوئی بہنیں ہوں گی میرے بھی کوئی گھر والے ہوں گے تم ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو مخاطب کر کے کوئی بات کر رہا ہوں لیکن یہ ایک جرنل سی بات ہے آپ اس کا تجربہ کر لیں آپ تاریخ پڑھ لیں اس میں آپ کو خواتین کا کردار ملے گا اس کا انکار نہیں کر سکتا یہ ایسی ایک حقیقت ہے ان چیزوں کو پکڑا جائے ان بنیادوں کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے یہ خرابیاں کیوں جنم لیتی ہیں آخر ایسا ماحول میسر ہوتا تو تب خرابیاں جنم لیتی ہیں ایسے ماحول کو ہم کیوں پروان چڑھاتے ہیں ایسا ماحول ہم کیوں بناتے ہیں اس لیے اگر کسی کے لیے اللہ کے لیے تعلق رکھنا ہے نا تو اللہ کے لیے رکھیں اللہ والے سے رکھیں بڑی چھان پھٹک کے رکھیں اور بوڑھوں سے رکھیں یہ ایک تجربے کی بات اور بڑوں کی بات ہے کم از کم سکسٹی سیونٹی پلس ہونا چاہیے پھر یہ ہے بس اصلاحی کی بات کی جائے اب ماشاءاللہ کوئی تو پیر ایسے کوئی مرید ایسے ہر شاخ پہ لو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا کس کس پیروئے کئی سری باتیں ہیں وجوہات کئی ساری ہیں کسی ایک کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا کسی جگہ کیا وجہ ہے، کسی جگہ کیا, ہے کسی جگہ کیا ہے کسی جگہ کیا ہے مختلف وجوہات ہیں کہیں پر خواہشات ہیں کہیں پر جہالت ہے لا علمی ہے کم تعلیم ہے کہیں پر کوئی اور مقاصد ہیں اور بہرحال میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے بڑے قریب سے دیکھا ہے جو بڑے پیر بنے پھرتے ہیں اور ان کی کئی ساری مریدنیاں اچھی بات نہیں ہے کسی کے ساتھ تعلق رکھا جائے اللہ کے لیے تو وہ پھر اللہ کے لیے ہی وہ اور اللہ کے لیے ہی اپنی اصلاح کی خاطر ہی بات کی جائے ایک لفظ بھی اوپر نہ بولا جائے اب نہ جانے کوئی پیر صاحب کے گھر کی خدمت بھی کر رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ پیر صاحب کا کام بھی کر رہی ہوں گی اور اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پیر صاحب کے پورے خاندان کے حوالے کا پیر صاحب کا پورا ڈیٹا ان کے پاس ہوگا اور ان کا پورا ڈیٹا ماشاء اللہ پیر صاحب کے پاس ہوگا اور نہ جانے اور کیا کیا خرافات اس لیے یہ اس کا مزاق مت اڑایا جائے یہ ایک بہت Uh, الگ سا ایک معاملہ ہے اور اس کو جس طرح کی ایک اس کی لینڈ ہے اس پہ رکھا جائے اس کو اب خواتین کا کیا ہے پتا نہیں ہزاروں ہزاروں گروپوں میں یہ ایڈ ہوتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا اور پتا نہیں ہے اپنی زندگی پتہ نہیں کہاں کھپا دی ہے جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ کرتے نہیں ہے اب بس سارے کا سارا دین بس سوشل میڈیا پہ آ گیا بس سارے دینداری یہاں بیٹھے ہیں سارے مسلح یہاں بیٹھے ہوں مجھے بتائیں کیا ملتا ہے اس سے اس سے فساد پھیلا ہے اور کچھ بھی نہیں ضرورت کم رہی خرافات دنیا نے دنیا کے اندر اس کہ اندر فساد اس نے زیادہ پھیلائے اس لیے گناہ سے بچا جائے گناہ سے اجتناب کیا جائے جس گنا سے نہیں بچا جاتا کسی اللہ والے سے اس سے بچنے کا طریقہ پوچھا جائے ہم ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں ظاہری بیماری کے لیے روحانی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچا جائے دیکھیں نا گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے معلوم کر دیا جاتا ہے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے تو جس طرح ہم دیگر چیزوں کے لیے خیال رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی خیال رکھیں اور اہل علم کے لیے جو لوگ علم سے وہ ہیں ہے علم حاصل کر رہے ہیں علوم نبوبت حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت لازم ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں پھونک پھونک کے قدم رکھیں یہ ویسے باتیں ہیں جی نہ ملے پھر یہ کوئی بات نہیں ہے تو امام شافی رحم اللہ کا مشہور مقولہ وہ کہتے ہیں کہ شکرتو الہ وکیعن سبح حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی تو ان العلم نور من الہ و نور الله لا يعطى ل عاصی پورے برتن کو آپ شہد سے بھر دیں پورے برتن کو آپ دودھ سے بھر دیں پورے برتن کو آپ کسی اور نعمت سے بھر دیں پانی سے بھر دیں اس کے اندر آپ ایک قطرہ یا ایک ذرہ کسی گندگی کا غلازت کا ڈال دیں تو کیا کوئی عقل مند انسان اسے استعمال کرے گا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں یہی حال یہ علم کا ہے کہ اگر علوم نبوت کو سمیٹنا ہے علم نت کو لینا ہے تو گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا کیوں علوم نب اور گناہ ایک ساتھ ساتھ ممکن ہی نہیں ہے ہاں الفاظ آ جائیں گے آپ کے پاس معلومات کا بڑا ذخیرہ ہو جائے گا علم نہیں آئے گا منور اللہ فرمان کو گناگار کو نور نہیں ملتا آپ کو بڑے بڑے لفاظ مل جائیں گے ایسی لفاظ ہی کریں گے کہ آپ حکے پکے رہ جائیں گے فاضر و فاسق ہوں گے بات یہ نہیں ہے علم معلومات کا نام نہیں ہے علم اند ایک نور ہے اور یہ کبھی گناہ کو میسر نہیں ہوتا اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے اور میں نے اس کے بہترین حالات کو بتایا تھا اپنا مراقب اور اپنا محاسب کرتے رہیے اپنے رب کے سامنے رات کو سوتے وقت اپنا دربار لگائیے اپنے صبح سے لے کر اس وقت تک کی کاروائی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے دربار کے سامنے یوں رکھیے کہ میرے یہ یہ یہ یہ, یہ اعمال ہیں ان میں سے کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے کس کا میں اللہ کو جواب دے سکتا یا دے سکتی ہوں اور کس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس لیے اپنا محاسبہ صرف اپنے آپ کو دو منٹ دے دیں بس آرام کرتے وقت انشاء آپ کی زندگی میں نیکیاں آئیں گی گناہ نکلتے چلے جائیں گے اگر روزانہ کی بنیاد پر کریں گے اللہ کرے کہ کسی نے کیا ہو یا کوئی کرتا ہو اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ مزید توفیق دے اور اگر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ سے توفیق رہے کرنے کی پھر اپنے روزانہ کی زندگی میں مختصر سزک روزگار رکھ لیں جس میں استغفار ہو درود شریف ہو اور کلمہ ہو لا الہ الا اللہ. یقین جانے آپ کا روح آپ کی روح ہمیشہ خوش رہے گی آپ کا من خوش رہے گا آپ کا ظاہر و باتن خوش رہے گا آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی آپ کا دل پہ بوجھ نہیں آئے گا آپ بالکل ایک دم سے فریش رہیں گے آپ کر کے تو دیکھیے نا پانچ وقت کی نماز پڑھیں اپنے مختصر ذکر و اذکار رکھیں اپنی زندگی میں اور بس اپنے گھر کے کام کریں اپنے بچے سنبھالیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے دنیا میں کہیں نہ جائیے آپ کچھ بھی نہ کریں آپ نہ لمبے لمبی تصویرات کریں آپ گھر کے کام کریں بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اپنے پانچ وقت کی نماز پڑھیں مختصر اذکار کریں انشاءاللہ آپ سے بڑا ولی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا آپ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی یہ تین بچیوں کی پرورش کرے گا ان کے اچھی تربیت کرے گا اور ان کا اچھی جگہ میں نکاح کر دے گا کل قیامت کی دنوں میں میرے ساتھ ہو. یوں ہوگا آپ نے یوں اپنے ہاتھ مبارک کی دو گولوں کو بلند کر کے فرمائے کو میرے ساتھ یوں ہوگا آپ عزیز پڑیں گے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی پیچھے چند چیزیں ہوتی ہیں جس, جس کا اس کو عجر پہنچتا ہے صرف اور صرف چند چیزیں ان نمائلوں میں کلاد چھوڑی ہو اس نے تو اس کو سمر ملتا ہے اس لیے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں کہ وہ آپ کا دامن بن سکیں آپ کو ان پر فخر ہو کہ ہاں میں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے آپ خود یہ بات کہہ سکیں اور آپ کو اپنی تسلی ہو لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں تربیت کا خیال تب آتا ہے کہ جب وہ ہمارے قد کے برابر ہو جاتے ہیں لیکن وہ وقت پھر تربیت کیا نہیں رہتا خیر ان رجرم اور رزق بے ضم بے یوسیب ہو انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے انسان گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے رزق کم ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ دوسری ہری کو دیکھیے ان نہ نفس لن تمہتا ہتک ملا رزقہ انفسن <نَشَّن> بے شک کوئی بھی نفس کوئی بھی جان انسان ہے دیگر جتنے بھی نفوس ہیں لن تمہتا ہر گز نہیں ملا ہتہ تس تک ملا رز یہاں تک کہ اپنا رزق مکمل کر لے تص ملا مکمل کرنا رزق, اپنا رزق تو کوئی بھی نشنے والا سانس لینے والا کوئی بھی حیوان کوئی بھی جاندار ہرگز نہیں مرتا یہاں تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے یہ پہلی ہی حدیث ہے اسی کی گویا تشریح تو جب تک انسان کا رزق مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ مرتا نہیں ہے اور رزق میں وسعت ہوتی ہے نیکیوں کی وجہ سے اور اس میں تنگی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے ان نفسل ان نفسل لن تموت حتا تستکمل رزقها بے شک ہرگز نہیں مرتا کوئی بھی نفس کوئی بھی چیز حتا تستکمل رزقها یہاں تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے جی چلیے اللہ تبارک وتعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال وافر نصیب فرمائیں صرف اور صرف اپنی ذات کا محتاج بنائیں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج ہم سب کو کبھی بھی نہ بنائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرف اور تعلق نصیب فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو اپنے علم کے ساتھ اپنے نور کے ساتھ منور فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے گناہوں سے محفوظ کر لے اور جب تک زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے ساتھ حافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھیں جب دنیا جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر ہی اس وقت تک زندہ رکھیں اور جاتے وقت بھی ایمان پر موت دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ